الرحمن و رحم الصیل علیہ محمد وََ وحمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام مسئلہ واٹس ایپ گروپ صفح الباء واٹس ایپ گروپ الفیلہ اور باقی تمام واٹس ایپ گروپ موجود برادران سب کو سامعین صاحب کو اس کرتے ہیں ہمارا سلسلہ درس جو ہے کتاب دعوت شریف میں سے آج درس نمبر ایت چوراسی ہے اور, اور اوراد خمسہ کا آج درس نمبر گیارہ ہے جہ تو اس میں جو ہمارے اتحاد اوراد خمسہ میں سے اس کا پہلا پیراگراف الحل اللہ عظم اللہ عظم اللہ اللہ ماتمۃ یہ مبارک جملہ جو ہے اس کے ابتدائی استغفار اس کو کلمات ہیں تو آج کے میں جو ہے استغفار کیا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اللہ کے حضور میں مغفرت طلب کرنے کا جو حکم دیا ہے وہ ایک آیات کا تجمہ کرا دوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ بلگان جی نے یہ دعا ہمیں دیا ہے تو قرآن پاک کے حکم کی روشنی میں دیا پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں ہمیں دیا ہے قرآن پاک میں اللہ نے استغفار ماننے کا حکم کیا اس وجہ سے اس حکم کی تعمیل میں استغفار مانیں اور ایسے ہی واسل الطبہ جو ہے توبہ کا اللہ سے سوال کریں توبہ کی توفیق کا سوال کریں اس سلسلے میں بے قرآن پاک میں ہمیں توبہ کرنے کا جو حکم کی جو آیات ہیں ہاں جی جو اس میں سے ایک دو آیات کا تکمہ آپ لوگوں کو کرا دوں گا تاکہ ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ بزران دین اگر ان دعاؤں میں ہمیں اللہ سے استغفار کر رہے ہیں اور توبہ کریں اللہ کے نرگاہ میں اللہ سے توبہ کے سوال کریں توبہ کی قبولیت کی تو یہ اللہ تعالی خود کے جو ہیں قرآن پاک میں موجود تو واضح اور واجب احکامات پر اس پر عمل پیرا ہو رہے ہیں اس کے عملی ثبوت ہے اللہ نے صفار کا حکم دیا تو ہم ادھر استغفار کر رہے ہیں اللہ نے توبے کا حکم دیا تو ہم ادھر توبہ کر رہے ہیں تو وہ یہ کہ ان دعاؤں کے ذریعے سے آپ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں جنہیں استغفار طلب کرنے کے جو آیات ذکر فرمایا اور جنہیں توبے کا حکم دیا ان تمام کا لبے کہتے ہوئے ان دعاؤں پر ان واجب احکامات پر لبے کہتے ہوئے ہم توبہ گزار ہوتے ہیں اللہ کے درگاہ میں استغفار کرتے ہیں تو یہ دعا پڑھنا بھی نمازوں کے بعد استغفار کرنا اللہ سے توبہ کا سوال کرنا اللہ کے طرف خود کا توبہ کرنا اللہ سے توبہ کی قبلیت کا توبہ کی توفیق کا سوال کرنا یہ سب قرآن کے قرآن آیات کی جو ہے تعمیل ہیں اس پر عملی ثبوت ہے ذہنگامی تو اسے جو ہے ان اچانک آیات کے آپ کو ترجمہ کر لوں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جو ہے سورہ مجمل کے آخر میں فرماتے ہیں وضطیٰفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم اللہ خود فرماتے ہیں اے میرے پیارے بندے اے میرے عزیز میرے جو ہے پیارے بندے وسطیٰفر اللہ تم سب اللہ کے درگاہ میں استغفار کرو تم سب اللہ تعالیٰ سے ہی اپنے گناہوں کے بخش طلب کرو اللہ ہی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو کیوں کیوں معافی مانگو اللہ سے کیونکہ اللہ خود فرماتا ہے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کے ذات غفور الرحیم بہت زیادہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے ہاں جی وہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو غفور اور رحیم سے تحفظ فرماتے ہیں اور یہ دونوں لفظ اللہ تعالیٰ کے اصماع الحسنہ میں سے ہیں ہاں جی اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسنہ میں سے اللہ تعالیٰ کے اسماع الحسن سب اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں وہ کاغذات ان تمام اچھے صفات سے متصف ہے اور وہ ہمیں خود فرما رہے ہیں اے میرے بندے تم مجھ سے اپنے گناہوں کی بخش طلب کرو ہاں جی کیونکہ میں بہت زیادہ بچنے والا بہت مہربان ہوں لہذا تم مجھ سے بخش مانگو اپنے کوتا ہی کی اپنے کمزور ہیں گے اپنے گناہوں کے اپنے خطا ہوں گے تمہیں تمہاری کیونکہ میں علت ہے باشج مانگو کیوں مانگوں اللہ فرماتے ہیں کیونکہ میں بہت بچنے والا اور بہت مہربان ہے عظین گرامی اللہ تعالی خود کو بہت زیادہ مبالغے کے کہ غفور ہاں جی رحیم اور سورجم شمبا کے کما مانا کے اندر پائے جاتے ہیں ہمیشہ بہتنے والا اور ہمیشہ بہت زیادہ بچنے والا بہت زیادہ بہنے والا اور تسلسل کے ساتھ بہنے والا اور ہمیشہ بہنے والا ہے ایسا نہیں اللہ تعالی کے باشش کا کوئی خاص وقت ہو خاص موسم ہو خاص دن ہو نہیں وہ اللہ ہمیشہ بہتنے والا ہے ہمیشہ مہربان ہے ہمیشہ لطف کرم کرنے والے ذات ہے ہاں جی اور اللہ تعالی غفور و رحیم اللہ خود کو فرماتے ہیں اللہ تعالی کے غفور و رحیم و نب بچنے اللہ تعالیٰ غفور متلق ہے رحیم متلق ہے اس کی کتنا علم کتنوں کو باشیں گے کتنے گناہوں کو باشیں گے کون سے گناہوں کو باشیں گے ارضا نگرم اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ذہن کوتا ہے اللہ تعالیٰ کی غفواریت اور اس کی رحمیت کو درا کرنے کا کیونکہ اس کی رحمانیت اور غفاریت کی کوئی حد حدود نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے علم کا حد حدود نہیں قدرت کا حد حدود نہیں اس کے دوسرے ماء... آسماء و صفات کا بھی حد حدود نہیں ہے وہ غفور ملخ ہے وہ رحیم ملخ ہے UH! لہٰذا وہ ہر گناہ کو بندے کا باشنا چاہیں جب بخش سکتے ہیں جب چاہیں ہم بخش ہیں زینگرہ میں اسی لیے اس پاکزان نے ہمیں نہ صرف اجازت دے دیا باخش ماننے کا موخرات کا بلکہ حکم فرمایا اور فرمایا وسط اور میرے گندے مجھ سے بہشش طلب کرو تم سب ایک سے نیچ جمع کر ہے تم سب تم سب فرشتے ہوں انسان ہو جنات ہو عام ہو خاص ہو سب کو حکم دیا کہ تم سب اللہ تعالیٰ سے بخش مانگو کیونکہ وہ بڑا مہربان ہے اور رحم کرنے والا اور بخشش کرنے والا ہے اس طرح سر وزاجا و نثر میں فرماتے ہیں ہم ربیب اپنے رب کی تسبیح اور پاک اس کا حمد کرو وسط پھر اللہ سے اپنی گناہوں کے بارے بخش علم کرو ان نوکان توا کیوں اللہ سے بحش طلب کروں کیونکہ وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے بننے کے تواہوں کو بار بار قبول کرتے ہیں ہر وقت قبول کرتے ہیں جب بھی بندہ اللہ کے درگاہ میں توبہ گزار ہو جائے سچے دل سے اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے بحش طلب کریں اللہ سے گناہوں کو باشط کرتا ہے تو اس مبارک آیت میں بھی اللہ نے فرمائے وسط بندہ اللہ تعالیٰ سے بحش طلب کرو کیوں دلب کروں کیونکہ میں بہت زیادہ توبے کو قبول کرنے والا بندے کی ہاں جی استغار اور توفے کو قبول کرنے والا ہوں بہت زیادہ میں اس توبہ ہوں تو کے تواف کا سیغبی مبالک بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا بندہ جب بھی باشت مانگیں گے میں اس کو معاف کر دوں گا اس کے اس کو بچوں قبول کروں گا اس کے استغفار کو قبول کرتے اسے گناہوں کو معاف کر دوں گا اللہ اکبر زینگرہ میں اسی طرح سورہ ہود میں جو ہے حضرت ہود ادوید کی زبانی سے اللہ تعالیٰ کا حکم اپنے قوم کو پہنچا رہے ہیں سر ہود نمبر باون میں نور حضرت نور ہوت حضر قوم سے محاطف ہی قومر سمت ول اے میرے قوم تم سب اللہ تعالیٰ کے درگاہ میں کرو اور اللہ تعالیٰ سے اپنی گناہوں کی بخشش مانگو سب تو پھر سب تو وقت عبور کرو اللہ کی طرف پلٹ جاؤ ہاں اپنی سابقہ کردار کو بورے اعمال کو چھوڑ دو ترہ کر دو اور اللہ کی طرف رجوع کرو اللہ سے بخشش منگو اپنے گناہوں کے گناہوں سابقہ گناہوں سے پشمان ہو کر استغوار کرو بخشش طلب کرو انداز کر اللہ کی طرف رجوع کرو اور پھر ان سابقہ گناہوں کی طرف مت جاؤ تو اس آج میں بھی امر کا سگا ہے و میں بھی امر کا سگا ہے واخروں پہلے آج میں بھی امر کا سگا ہے امر وجوہ پر دلالت کرتے ہیں ہاں جی یعنی توبہ کرنا واجب حیضان گرمی ایک مستحب عمل نہیں ہے گناہوں سے توبہ کرنا واجب اللہ تعالیٰ نے چونکہ اللہ چاہتے ہیں بندے کو باشا جائے اللہ چاہتے ہیں بندے کو جہانب میں نہ ڈالے یعنی اس لیے اللہ نے طوبے کو واجب کرا دیا جس طرح جسے نیک اعمال کو واجب کرا دیا تاکہ ہمیں بحث اللہ سے اللہ جنت کے مقامات پر پہ پہنچائیں چاہ سے بچائیں اسی طرح جو ہے طویہ بھی اللہ تعالیٰ انسان ہونے کے ناطے انسان سے خطائیں صدد ہو جاتے حصاً شیطان جیسا دشمن سا سخت دشمن اور نف ہمارا ہمارے ہمیں گناہوں کتاب لے جانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں اس اللہ تعالیٰ اس طرف سے بخش سے اپنی اف درگزر اور بخش کا جو ہے دروازہ ہمیشہ ہمارے لیے کھولا ہوا ہے بس آپ کی بخش طلب کرنے کے انتظار میں آخ اللہ سے معافی مانگنے کے انتظار میں ہے ہاں جی در گزر کے جو ہے اللہ تعالیٰ تیار ہے ہاں جی کیونکہ ہم جب بھی ہم اللہ تعالیٰ سے استقفار کریں گے وہ اللہ نے جو خود نے حکم دیا معافی مانگو بندہ میں بہت زیادہ بہتنے والا ہوں معافی مانگو بندہ میں غفوروں میں رحیموں میں تمہارے توبوں کو بار بار قبول کروں گا ہمیشہ قبول کروں گا کتنی مہربان اللہ جہاں نگر میں اس طرح سرہ کے نمبر نوے میں بھی ہے وسطاؤ ہرورگم اے لوگوں تم سب اپنے رب سے اپنے پرورگاہ سے اپنے مالک سے آقا سے اپنے گناہوں کی مخصوص طلب کرو سب متوب و لے پھر اس کی درگاہ میں پلٹ جاؤ توبہ کرو اپنے سابقہ گناہوں کی سے اور آئندہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے سے وعدہ کرو گناہ نہ کرنے کا شرک نہ کرنے کا کھوفور نہ کرنے کا تمام گناہ نے سورا سے شناب کا اللہ سے درگاہ میں توبہ کرو کیوں ایسے ہو ہیں ان رب رحیم ان ودود کیونکہ میرا رب بہت زیادہ مہربان اور ودود کے معنی بندوں سے محبت کرنے والا کیونکہ میرا رب بہت مہربان ہے اور میرا رب بہت زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے یقینی بات یہ محبت کا تقزا یہی ہے ہاں کہ اس کے گداوں کو باہ دیا جائے اس کے آف اس کے خطاؤں کو درگزر کیا جائے جس طرح ہمیں اپنے دوستوں کی خطا قصور کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ فطرت کس نے ڈالا یہ یہ مزاج کس نے ڈالا کہ اپنے دوستوں کے گناہوں کو خطاؤں کو کوتاہوں کو گزار کرنے کا یہ اسے اللہ نے ہی ڈالا ہے ہاں اسے نہیں ہمیں اچھے اور صاف قومیں اچھا ہونے کے تو سمجھنے کے توفیق دیے تو, تو گرامی اس نے اس آدمی بھی اللہ فرما رہے ہیں, اپنے نبی کے زبان تو خود کی زبان سے قوم سے کہہ رہے میرے قوم تم سب اپنے رب سے اس خواہ کرو خواہاں وسطا پھرو جگہ تم سب پر واجب ہے کہ اپنے رب سے استغفار کرو اور اس کی طرف توبہ کرو کیوں اس لیے کہ میرا رب بہت زیادہ مہربان رحم کرنے والا اور اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے ودود بہت زیادہ چاہتا ہے ان سے محبت کرتا ہے اور یقیناً محبت کرتا تقاضا یہ ان کی خطوں کو معاف کرے یہ دلیل ہے توبہ کرنے کا اور توبہ کرنے کا توبہ کرو حکم کیا کیوں کیونکہ میں بہت مہربان ہوں میں بہت زیادہ بندگان خدا تم یہ چاہنے والا ہمارے بستی زبان میں اللہ تعالی والے فرماتے ہیں کہ جو ہے اتستون چیپ پر کھنسچن اور استونچی پر یہ اسی ودود کا معنی ہے زینگرہ میں اسی رحیم کا معنی ہے اسی کو ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ماں باپ دیکھو دنیا میں ہمیں پر شفقت کرنے والا مہربانی کرنے والا رحم کرنے والا جو ہے ماں باپ سے ماں باپ سب سے زیادہ مہربانی دنیا میں رہنے والے انسانوں میں سے لیکن اللہ اپنی ہمارے بزرگان دین ہمیں اس بات کو سمجھانے کے لئے بندہ جتنا تم لطف کرم مہربانی اپنے ماں باپ سے دیکھتے ہو نا اس سے ہزار گناہ زیادہ یہ ہزار گناہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ورنہ اللہ تعالیٰ جو ہے رحیم ملغ ہے ہاں جی وہ غفار ملخ ہے کرم ملغ کا مالک ہے اس کے رحمانیت اور اہمیت کو ہم یہ عادت میں محصور نہیں کر سکتے ہیں میں گرمی اس تو ہی لیکن اس زمانے میں ہزار کا لبس یہ بہت بڑا عدد ہوتا تھا ہمیں بہت بڑا عدد ہوتا تھا اس لیے جو ہے ہمیں سمجھانے کے نمازگار نے یہ مثال پیش کے تھا بہ حسن بٹوچن پھر بھی جو ہے ماں باپ کی محبت کو ہزار گنا زیادہ کر اسی پہ بھی ہم رکھ لیں تو کتنی مہربانیاں ہوگی کتنے لطف کرم ہوگی کتنی شفقتیں ہو گئی انسان اندازہ نہیں کر پائیں گے جان گرہ میں تو وہ اللہ خود اور بندہ تم مجھ سے اپنے گناہوں کی بات سے طلب کرو کیونکہ میں بہت زیادہ مہربان اور بہت زیادہ تمہیں چاہنے والا ہوں اس طرح حضرت نُ علیہ السلام سرح میں آج نمبر دس ہے اس میں آزت نو خود فرماتے ہیں قوم سے خدا کر کے فقول تو اللہ سے کرمت اے میرے قوم جو ہے میں نے اللہ سے اللہ میں نے ان سے کہا قوم سے استا حربکم تم سب استغفار کرو بخش مانگو اپنے کفر کا اپنے شرک کا ہاں جی حضین کرمی سب سے بڑا گناہ شرک ہے ہاں جی کفر, یہ سارے آتے ہیں اسے کفر شرک سے تحبے کے لیے جب کفر شرک باخ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ توبے کے نظر میں استغفار کے نظرے میں تو دوسرے گناہ تو بطرے کا اولا بھاشے جاتے ہیں مسلمان مومن کے گناہ بطرے کے اولا بخشے جاتے ہیں اس کی طرف سے تو استغفار کے اللہ انتظار میں شدت سے انتظار میں ازاں نگرہ میں بس آپ کو سچے دل سے حلور سے توبہ طائف ہونے کے لیے تیار ہاں جی طبہ طائف کرتے رہیں تو اللہ تو بچنے کے لیے تیار ہے ہمیں ہاں جی اللّہ تعالیٰ جو ہے ہماری توبہ قبول کرنے کے لیے ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے اللہ نے تو دامن پھیلایا ہوا ہے جولی دامن پھیلایا ہوا ہے اور اپنی طرف بلا رہے ہیں باشش کے لیے اور ہم جا نہیں رہے ہیں بت بھاتی ہے جان گرام ہاں جی فرماتے ہیں ہیرو رب بگم تم سب اپنے رب سے اپنے غام کی بات چوںت اللہ, اللہ بانقان بان غ غ غ غ غفل رات فرماتے ہیں کیونکہ وہ اللہ و عاللہ بہت زیادہ بڑھنے والا ازین گرمی یا غفار کسے کا ممالک کا کشغا عربی زبان میں بڑھ چڑھ کے کا من دیتا یعنی حد سے زیادہ بڑھنے والا ہے اللہ اکبر حد سے زیادہ بچنے والا ہے اذنگرہ میں تو ان آیتوں کو جس میں بخش کا اللہ نے حکم دیا ہے کتنے افسوس کا زمرہ دنیا میں اگر ہمیں کوئی وزیر اعظم کوئی صدر کسی ملک کا جو ہے ہمیں اگر کہیں بھائی تو میرے پاس آ جاؤ میں تمہاری اس نے کوئی بھی بڑا جرم کیا ہو تو جرم کے آ میں تمہیں بانچ دوں گا میں تمہیں معاف کر دوں گا بولے تو انسان باغتے بھی چلے جائیں گے دوڑتے بھی چلے جائیں گے ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کرے گا وہ بولے میں تمہیں خوش دے دوں گا آ جاؤ تو فخر محسوس کرتا ہے لیکن اس میں ہم انصاف سے اپنے اپنے گربان میں جا کے دیکھیں کائنات کا رب کائنات کا مالک اس کائنات کے ہر فخیر و قبیر کا مالک زمین سے لے کر آسمان تک عرش لے کر سرا تک ہاں جی یہ عظیم آسمان سے سورج ان تمام کائنات کے ہر شے ہاں جی اور دولت اور اور بر و بہر کے اندر موجود ہر چیز کا مالک اور ان کے ساتھ جن سب کو ایک امر کن فن سے خلق کرنے والی ذات ہاں ان تمام اللہ تعالیٰ کے کامل فرشتے اور انسانوں کو انبیاء کو رسل کو شودا کو ہاں جی کو خلق کرنے والی یہ مہربان اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں بخشنے کا رحم کرنے کا لطف کرنے کا بندے کے ساتھ جو بھی بلائی کرنا چاہیں کر سکتے والی اللہ جو ہے وہ حکم کرنے لیں میرے بندہ میرے بندہ میرے بندہ, بندہ آ جاؤ میں تمہاری تم اپنے گناہوں کی بخش کرو گناہوں کی بخش میں کو مجھ سے اف ادر گزر کے درخواست کرو میرے درگاہ میں میں بڑا رم بہت غفور اور رحیم ہوں میں دوبارہ گزار ہوں اور بھی توا بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہوں ہاں میں رحیم اور مدود بہت زیادہ رحم کرنے والا تم سے محبت کرنے والے ذات ہو غفار میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں جینگرہ میں یہ تو میں نے صرف چار پانچ آتے ہیں قرآن میں سینکڑوں آتے ہیں ایسے ہیں سینکڑوں آئے تھے ایسے ہیں جن میں اللہ بندے کو اپنے طرف بلاتے ہیں لیکن یہ بند بخ بندہ اللہ کی طرف نہیں جاتے ہیں گناہوں کو لے کر قبول میں لے کے جاتے ہیں ہاں جی کبھی توحے کے اس کو توحفے نہیں ہوتے خلوص سے دل سے کہ استغفار کرنے کی توفے نہیں ہوتے رضا نگر میں ان دعاؤں کو ذہن میں رکھ کر امید ہے کہ ہم سب جو ہے توبہ گزار ہو جائیں ان دعاؤں کو خلوص سے پڑھتے رہیں آج اِس سے پڑھتے رہیں میری دوا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان دعاؤں خلوش سے باتیں رہنے کی توحفہ تعمیر میں